اللهم ربنا وعلى طالح الله القدر والطير مقصوره سبحان الله سبحان الله الله الله اللهم صل على محمد وعلى کام کرنے وہ ہے انسان کی پہچان پت نفس رکھ لو انسان کی پہچان رکھ لو حاصل روز عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپالفر مبارک ہو رہا ہے مبارک ملنگ آئے ان مبارک بھی سمجھو شراب ہوا موجود اللہ مبارک انہوں کا رسالا جن میں رسالا مارکیٹ اس کے اندر آپ فرمان اللہ سبارک و واد نے فرمایا یادم کی لگا ہے کہ آرف الغوث <تصال> فرمایا ہل دادری مال مال انسان کیا جانتا انسان کیا چیز ہے معیار کی ہے لا تو بہتر جان تعالیٰ نے فرمایا السان و سیری وحانا سر انسان انسان میرا پہلے اور میں انسان انسان میں جانا انسان میں ہے میرا میرا راز اور میں انسان کا راج ہوں میرا مطلب انسان میرا راز دان میں راجدھان میں جاننا میرے راجا نو جاننا اس رات نے پتا اللہ تبارک وا تعالی مخلوق نے لیکن اللہ تعالی نے ملائکہ کو سر اپنا راز اپنا نہیں پکایا علاقت ربی ملکا نو حاصل نہیں ہوں نارشی انسان کی پہچان مارفت نفس یا خودی خود شناسی اس اجمال کھولن لگا اور تفصیل کربارکن ہے جہان بڑا عالم تکلیق کا سلسلہ اس ذات کریم نے یعنی عالم کی تکلیف کا سلسلہ شروع فرمایا عالم کے اندر جہان کے اندر جو اجراف راج پاک نے بڑھائے راج پارک میں انسان پیار ہوتا ہے سبحان اللہ انسان جو آخر چھوٹا جہان عالم اللہ باقی کائنات عالم کبیر وہ بڑا جہان ہے چھوٹا جہان کیوں چھوٹا جہان ہے اس سارے جہان بھی یعنی بڑے جہان بھی اجمالی سورت لکھو تو انسان اجمالی سورت خود انسان نہیں اجمالی سورت انسان درچ تفصیل کرو انسان کی وہ کائنات کر دی اس کائنات میٹو حقائق نہ انسان کو اللہ تبارک واد شجون کا مظہر ہے لے کر انسان یہ مطلب ایک کام دو چیزاں تو انسان کا بن گئے ایک جس اور ایک روجنا دو چیزاں تو انسان کا بن گئے ات جسم ایک روح انسان کو کہ نسخہ اشم کے اندر جہان جہ دنیا لے ارش کو لے کے فرش تک اس سارے جہان جتنے اجدار تفصیلی ان حقیقت جسمت اور روح یہ خاص ایک امر کی چیز اتلے جہان ہے <Tit mic> انسان اجاز گور تمام اجاز جہاں جی ان ہر ایک کی حقیقت انسان اچھی نظر آئی جمادات نباتات حیوانات چوتھی چیز نے مجراد یعنی ماتھی چیزاں جنہوں چھوٹے چھوٹے چست دے میں نے تفصیل کرو پہلا جمادات پانی تو کام شروع ہوا جمعات وہ جامد نے بدتے نہیں حرکت نہیں انہوں نے حیوانات جاندار خالی چار ایک قسم دیا حقیقت انسان چار چیزوں کو انسان کا جسم بڑتا ہے چار انار آلو پانی ہوا بتی لیکن پانی جذو اعظم ہے وجہ اللہ مل ما کم رشین ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کرنا ہے وہ جذو اعظم جسم کا کر کے پانی کی حت انسان زیادہ محسوس ہوتی ہے آگ و مٹی آگ پانی ہوا مٹی وی اجاب اللہ تعالی کی بنایا مہاجن جتنے ہیں اس زمین چ اللہ تعالی نے جتنا کانا رکھا نے رسائل رکھے ہر کان اور ہر وسیرہ وہی حقیقت انسان موجود ہے حکیم لوگ طبیب لوگ بیمار علاج کر دے ہر طرح کی بوٹی انسان موجود ہے. زمین تو کی ہر طرح کی بوٹی انسان یعنی نو انسان نسے نہ کسی مقام کے انہیں جا کے فائدہ دینا ادر دی؟ ضرورت اس کی محسوس ہوں حقیقت پی سی <تصفح> حقیقت کا فل ہر ادھر سی ای جد کمی ہوئی <تصفح> <تصفح> مطلک نے اس حکیم نکجلک نے اس کہ دل دے انہیں دلتا کمی دور ہوئی انسان سے ہو سونا انسان دے بھی انسان دونوں کھ لیں سولاد کر, کر چاندی کھ لو سونا ویچے چاندی ویچ تانبا ویچے پتل ویچے ہر شہشتہ مار کے ہر کی ماں رکھا انسان کمزور ہوا گوٹی کم میں جا کے ٹوٹنا وہ پہنچا کمی دور ہوئی انسان بلکہ ایسے ایسے کشتے ہیں ہی تک ہیرا بندے اللہ تعالی نے اندرو ہیرے ہی کمی ہوئی بندہ آروم، سمجھ ہی دہ نو تہاروں نو جوان سمجھ نہیں آئی پتھر پہاڑ ہر قسم کا پتھر اللہ تعالی نے وہ بھی حقیقت انسان رکھی. اللہ! اور اگر مشابت پہ آئیے, آئیے والے مشابت دیکھیے درخت جی وہ کٹیوں ادھر سبحان اللہ, زبحان اللہ! پانی چاہی پانی پیدائش جس انسانی خشک ہو جائے والے وہ بھی کریں نباتات والی ہکی کدی رکھی ہو جماد حوانات جاندار جنیاں چیزاں قدرت نے ہیں انہوں نے حقیقت ہے ہی انسان انسان تمام حیوانات دی حقیقت کی گل کروں تاں کر کے انسان دے حوانی شفاط کا کلبا ہونا شروع ہو جائے رکھی حقیقت حقیقت کی وجہ ادھر ادھر پیدا وہ نام اور سفت ہونی شروع ہو جاتی ہے نام دے جائے کا مطلب یہ نکلیا غور کرو گے اس چھوٹے جہان نے تو اس وڈے جہان نو وسایا مزید بڑی ہے اور کچھ بہت سامنے ہونا لیکن میرے خیال سے اتنا اشارہ کافی نہ سمجھ آ گئی واقعی جسم انسانی بہت بڑا جامع نسخہ اس رسے کے اندر اس سارے جہان دیا حقیقت ہیں لہذا ایک چھوٹا جہان بڑا جہان آخو تو بالکل برہد نہیں دوسری شاعری اندر رکھیے روح گرفی روح, روح. انسان اور باقی جو کچھ یہ اس روح یعنی اس انسان حقیقت انسان جی اصل انسان ہے اسلات آلات روح ان آلات دے ذریعے آپ نے صفات اور کمال آدھل کر دیجیے روح اصل انسان کو نقش ناچکا ان کہتے لکل تھلک نل انسان اور سبحان تکوی اس انسان کو ہم نے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا سبحان کہ باقی تمام جاندار حیوانات کو انسان صورت ایک بہترین سورت کسی جاندار کسے شکل کسی نو کسے شکل جس جس شکل کی ہے اخن تقریب کسی نو نہیں کہہ سکتے اٹ کی اس انسان نو اللہ مبارک واد عالم آخان نے تقویم چ رکھ بہترین عطا سبحان اللہ اور انسان بہترین صورت یہ سورت انسان اہ سبحان اللہ ثم ان خلقا ہو <تصفح> اللہ نے مجیے <تصفح> مرحلے بنیا ہڈیا, ہڈیا چڑیا، چمڑا چڑیا کر کے فرمایا تما اکشاہ نہ کو ایک اور خلق عطا کی ایک اور خلق عطا کی ایک اور تخلیق میں پیدا کر دیا ہے ایک جڑی روح شریف اطاف تھی نفس وبا قسم ہے نفس روسدار کی جس نے اس کو برابر پیدا کیا نب سے نافتا ایرو حق روح انسان ایرو آپ حقیقت انسان ہے رو آخر یہ جو کچھ پہ ویس دے جسم اللہ مبارکواد بنایا آلاد بنایا ہے اس روح سے اس کے ذریعے روح اپنے عمل پہل کرتی عقل استعمال کرے تو وہ بھی آلہ ہے عوام کے پکا نو استعمال کرے تو وہ بھی اعلی ہے مطلب دیوتی دی روح ہے اللہ آمتی روح ہے باستا چیسم سوکھتی روح ہے باستا لگے جی کٹ دیتی جائے پیڑ دھوگا اصل میں ہاس ہیں یہ آواز کے مزاح ہیں پانچ حصہ نے نا سن چکھڑا شام رائبہ سامیا اور لام جسم نہ لیکن جسم دے نام ہوا جسم نہیں کر رہا اصل روپئے رو کرتی ہے روح. و قوت اللہ تعالی نے دش بھی روح ہے لیکن اللہ تعالی نے روح چکھتی روح ہے اللہ تعالی نے زبان میں رکھی ہوئی سوچتی روح ہے لیکن اس عقل میری اللہ نے دماغ کیا تو عقل بھی آلہ ہے یہ ہلاس بھی آلہ ہے اصل کون ہے وہ ہے اصل انسان اسی کو اللہ نے نفس فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی انہوں نے کہا کہ نفس امارا کبھی نف سے لباما کبھی نف سے مطمئنہ گنا کوئی شرم نہ آئے تو ہمارا ہے شرم آئے ملامت تھوڑی ادھر شروع ہو تو لباما ہے تجھے خیال بہت آ گئی نہ تو مطمئن روح اقل لال کلیات نوچ دی لگتا ہے ادراج ہاس کے ذریعے کلیات کا ادراج عقل دریے شاہ کے ناج اپنے زمانے میں بے مثال محقط مولانا عبد العزیز برہری رحمہ اللہ نے لکھے جی انہیں فرمایا تحقیق کو ہی کہ ہر چیز کا اجراس روح کر دیے لیکن یہ کہن کلیات کہ جنیات کا ادراک وہ کر دیے حواس کے ذریعے اور کلیات کا کر دیے عقل کے ذریعے تو حقیقت میں علم اور ادراک کسی چیز نو دریافت کرنا یہ اصل صفت کے لیے ومال مرو نفسی انفسلام بارتوں پچھو گئے پرو لفظ نیو جمعہ کرار دے دینتا وہ اس وقت آپ کے بہمت لگی پرواہ نے اپنے لفظ نو بڑی قرار نہیں کرار کیونکہ بے شک نفس بہت حکم کرنے والا نفسارا آفس لباما جس کا نفس کرتا ہے برائی کے خیال میں نفس خاطی نفسل اباما کیوں ترقی کرنی ہے مطمئنہ بن جانا ایک پیدایت اچھے تو ہوئی ہے تو اللہ نے ادبت قسم اس واسطے جس بندے نو یہ نفس مل جائے یعنی نفس یعنی کوئی نا لیکن اگر اس حال سے پہنچ جائے تو لڑی شروع آنی شروع ہو جائے بیر آگے اسلے پیڑا Ya yeah. yeah. yeah. اپنے ربی کرتا پا اندر اٹھے پر اٹھے ہی نہ لکھا مطلب احاط نہیں سنگان سی میں قراری ہو رہی ہے تھے پہنچیا اللہ نے فرمایا تیرا بھی لا رکھ دیکھا جی کتاب ہو رہا ہے نقش بھرنا مرد پہ یہ جسم کیسے جی اللہ جسم جڑا ہے اس نال کا بنتا مزر مند وربارک و تعالا اس نو جدو کتاب فرما روح نا فرما رہے جا عج نفس المطمئنہ تو مرد دے تا بھی فرما رہ نفس مطمئنہ منسے اے روح تو لوٹا روح نہ مذکر نہ محنت آلات نے آنکھ سے مذکر محنت بنایا اللہ حکبر اسے واسطے وہ سات جب وہ رنگن میں ہوں تھی نہ مزکر نہ ہوئے ہوئے تو سارے بار بار دیکھ لیے کیا خواجہ محمد شفیسر چشتی صاحب توجہ تو فرمایا لوٹیا لوٹ جا, اِل جا سبحان اللہ میں کہنا ہے انہیں میں نو مارے میں اور میں لال متکل تو لال مخاطب جسم نہیں روح. سبحان اللہ وہ نفس ہے وہ حقیقت انسان ہے توجہ نہیں فرمائی و حاطت اور متقل وہی ہے وہ خطاب کرنا تا کر کے اگر کسی انسان سے باہو اتار دو تھی انسان ہے لتا لے جائیں مر جن سے جدا ہوئی توجہ روح اب اللہ فرما رہے ارج لوٹ جائے نب مطمئنہ اپنے رب کی طرف والا لا مولانا چلا بدلا مشی روچا بکرے بکرو جس میں سی سے پاسے گئی گئی آئی... آئی... آ... آ... آ... آ... آ... جنت آ... آ... یا اتلے جہان آ... یا تلے جہان آ... آ... اللہ ہے نفس سے میتھ لا رب اپنے رب کی طرف لوٹ جا جس ندر پڑا تو رب کی طرف لوٹ جا سورج کی طرف لوٹ لاجن سو مرے کو اللہ تمہاری سورتوں کو نہیں دیکھتا کسی بھی اپنا کوئی جی آلہ نہیں کسی نے کتنے سماج ختم ہے کسی بھی جتنا ختم ہے کسی بھی سامنا ختم ہے کسی بھی لانسا ختم ہے چونڈیا بٹو, کچھ نہیں ہوں لیکن اس سارے اللہ تعالی کتاب ہی کہ اے دی قوت کم کرنا لی ختم ہو گئی سیری واسطے حقیقت محتاج نہیں سب نہیں طے کر کے وہ حقیقت انسان جاندارا حیوانات جی ہوئی روح اللہ تعالی رکھی گو لطیف ہے ربانی روح انسانی وہ نہیں لگ روحیوانی پیا پھر ہے نا پھر اتنے آلات نہیں جب ایک آلہ نہیں پیا اس آلے نہ ہونے کی وجہ نہ اس روح اس خالی کہ سپ بولا ہوں دھمک تو محسوس کرتا آواز دھمک تو محسوس کرتا دیکھو ہوں آلہ بدل گیا دوسرا ایسا سن سن سن سنیا قوت کنا کدرت نے رکھے انتہا جسم کوئی ایسے جانور میں انہوں نے حواس کو آلات کو آلات کو نہیں رکھے قدرت نے آلات کو بغیر سن بھی دیکھ بھی کیوں؟ روح کا اصل کمانے تو حقیقت انسان کی بنی روح روح روح ہوں کی حقیقت بارے اللہ بولنے منہ کر دیا گیا صرف اتنا کہہ کے بولی روح ہو مل امرے ایک مجرد تھو ملائکہ فرشتے وہ عقل ہیں وہ روح ہیں روحا دو کے سن ہیں پھر قبیسہ تیارہ کبیسہ ہو گئے شرارتی چین پاکیزہ لوہا فرشتے اللہ روح ہے مجرت یہ مناسبت حق نہ مناسبت رہا سبحان مناسبت کہہ رہے مشابت نہیں اس ذات سبحان سبحان سبحان جینے روح دا تعلق توجہ خصوصیت روح دی آ لیکن محل نہیں آج مخرو جان تعلق جسم خصوصیت دل نال جگہ تو تعلق ہے تعلقی سارے جسم نکلتی بےکار کر دسبت خصوصیت خدائی درہ. روح و تا کر کے روح دے متعلق جدوں اللہ تبارک و تعالی دسیا ہے بھی دستا ہے نا او دی نسبت خاص آپ نے روح تم میں ہو عیشا نے سلا تو تسلیم کے متعلق فرماتا ہے روح اللہ نفر تو پی ہے میر روحی کیا سبحان سبحان سبحان اپنی روح اپنی روح اپنی روح, اپنی روح یہ اپنی اس واسطے نہیں وا, کیا بات کہ اللہ شان رہی تھوک ماری کیا بات ہے نہ روح کو اس رات کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے <سلام> اللہ تعالی دیشان ہے جتھے جی جتھے تجلیات وغیرہ زیادہ ہوں نا اس شہر نسبت اپنی دے چڑ دسل ارش تو بڑی مناسبت ہے تو عرش اللہ اللہ کابے مناسبت بہت اللہ بن گیا خاص رنگ منافرت یا تے حق علم والا اے نو علم والا بنایا اے واہ قدرت والا اے نو قدرت والا بنایا اے سبحان اللہ او سما والا اے نو سما والا بنایا اے سبحان اللہ او بصری والا اے نو بصری والا بنایا یعنی او بول بول بندہ گا بول سکتا ہی نہیں لیکن ادرو ادر بولی جا رہا شد تر کرنے گی آپ ہی بندہ موہ چک بہی سو ادرو بولن ہے جب والے ہاتھ جیسے اپنی جان ہی سارا کچھ کر لینی ہے اگو جی جن سے ہو, جائی. اکو ہو جائے جی گل کرنی اے ہی ظاہر کرنی کہ جی گل رب ن ہونے لوڑی you شلاجیت پیدا ہونا رہی چیزاں پی رہا چیزیں خاطی بیٹھا میرے حواس نے کمزوری نہ آئے اس واسطے میں سفائی ہو لیکن اللہ مبارک بن کیونکہ ہوں ایناسبت کی بھی مناسبت پہ ہوئی لیکن اے جڑا جسم جہاں جدو روح آئی جد ہیں لیکن قید بھی ہے سا کر کے جدوں ادرو نکل گئی بات بات واسرا اس قید کیوں نکلی تو یہ اٹا اللہ تعالی نے جیڑی قوت رکھی وہ ہو قید تو نکلیا ہونے وہ کچھ سننا جا بچ رہا وہ کچھ ویکنا مسلم وچ ہے دیوار پچھو نہیں ویکا اس باہر ہے اس کو باہر ہے اندر کچھ ہوئے. مولا تالا یہ سنا دکھا دئیے کو لے چلے نے چتیاں کی آہٹ سن رہی ہوں بھی. این ارا مالا ترون یہ شخص میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے <تصفيق> فرمایا میں جیویں اکی وطلب انسان کی روح جب اس قید تو بے کا ادراک اور علم کا دا دائرہ آلات کی وجہ تنگ ہو گیا اری تو مو منٹ ہو جی اور اگر موت اختیاری آ جائے اپنے آپ مار بیٹھے جیو سمجھ نہیں لگی مار بیٹھے فرما میں لمبے کیسی عجیب بات روح قید ہر لحاظ نا موت کسی طرح نہیں آئی نہ ازرائیل کٹی نہ اپنے آپ مارے تو پھر دیکھنے کی ایک سمت ہے اور اگر یہ مر جائے جب جی اپنے آپ مار بیٹھے تو پھر ایک سنت نہیں ہر دیکھنے کی شیخ اکبر نے لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بج بلا مسا فرمایا رسول اکرم نظام چہرہ ہی چہرہ ہے بندی نہیں ذرا جو آپ چائے شہاد کیا مطلب چاہے کمال ہو چاہے ہو نے سارے آسمان زمین نیٹے روح لوہے جبری حضرت سیدہ مریم پاک نو بیٹا دینا پاس مچا ل بے آدمی بھی شکل جائے گا لکھے آئے بے آدمی پاک محمد بھی شکل جائے جی نہ اٹھے آہا, آہا, آہا, آہا, آہا. آہا. آہا. اور آلہ جدو آیا ہے، سونا مریم پاگ نو بیٹا دینا او بدلیا آہا. آہا. آہا. آہا. آہا. اور آگیا شکل صورت محمد روح جگری شکل بشری سورت ہے محمد, محمد، روح اللہ اللہ کیوں جگری شکل میں جگری آئے کی شکل نہیں تھی آئے مشرقیڑا مچھر محمدی نے آ گئے تھوک ماری حمل ہو گیا بغیر نسخے کے صرف پھوک نار حضرت عیسیٰ پیار نے شروع ہوگا جو میرا نقطے سے غور ہو گئے ابھی حجاد ادرت کے بیوی مرین پاپ بدن سورت محمد کے جس وایا اگر جبریل اپنی شکل میں آتے حضرت مریم کا دیکھنا موال ہو جاتا چھ سو ایک پر کے ساتھ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں شکل داروں دی کل انسانی کمزور کھولے کل انسان وائف ہونا بھی, دو آآ آآ بھی آآ اللہ تعالی نے حسین و جمیل بشر کی شکل دے دی سورت محمد دی گیا صورت محمدی روح جبریل پھوک ماری وہ کم ہو گیا توجہ روح جبریل نے آک ماری بغیر باندھ کے پیدا ہو گیا سوجا کو مستقبل میں بننے والی سوجا کو شوہر کی صورت بھی نظر اتنا ہے سورت ادھر پیش کی گئی واہ کیا بات ہری سورت پیش کی گئی سبھانندا سبھانندا سبانند پھر ایک وقت آتا ہے صورت محمدی میں سورت ہے سبحان اللہ روح تمرین سورج محمد, محمد سبحان پہلے کوئی آیا رنگ وہ آیا اپنے رنگ روح محمد بچے پیدا ہوئے حضرت آسیہ اور مریم پاک نو حکم ہوا جاؤ ندائش کے وقت آئی ہیں یتیس دوسری تجلی ہے دوسری تجلی ایک تجلی روح جمیل کی سورت محمدی میں دوسری تجلی روح محمد کی سورت محمد میں تیسری تجلی جنگ میں ہوگی اس وقت گوجا اور شوہر ہوں گے سمجھ آ گئی نہیں ملک درویش میں جانا بدل دے ہلا بدل دے بدل بدلے اچھا بتاؤ اللہ بدلتا ہے مناسب اللہ بدلتا ہے پر اللہ جب کسی رنگ رنگ بدلیا ہوں گا اللہ کا موضوع ہے قرآن کا کھلتا جاؤ من ہوا شان سب رنگ حیدر اللہ تعالیٰ آگ ہے اللہ تعالیٰ درخت ہے اللہ تعالیٰ انسان ہے کیا بات آگ کے درخت بولے حضرت موسا یقین دینے کہ رب بے کپڑا دلہن کیا دلہنڈے ویکن کپڑا چکیا وہ بے سورت روح بے سورت واہ روح بے سورت سہانند وہ بے صورت ہے لیکن یہ بے کس سے بھی لانگا جن پہلو سمجھایا روح بے سورت آخر درخت تو مورسا کلیم من جان اندور کمن کنار وہ برکت والا ہے جو آدمی وہ برکت والا ہے کو رب صبح لو یومن ہوا قرآن ہر لمحہ یوم بمان دن نہیں اتھے کہ وقت براد یعنی مطلب اللہ تعالیٰ ہر لمحہ نئی شان میں ہے آپ فرما رہے ہر لمحہ کیا مطلب شان صفت حال عظیم ہر لمحہ نئے حال حال ہال کے آندا کون ہے وہ حال آگ کا ہے حال درخت کا ہے بولنا کون ہے بے صورت سورت کیا بات اللہ بہت برو بے سورت سورت کردار نماز ہوگا پھر جدو دی مولا روح کرائی مخلوق عجیب امارے عجیب شہب ہے انسان حقیقت ہوئی بنا جس محالے یہ نسبت ہوں جد یہ آ جس سورج سوری دِی سو اصل تقریب درد ڈکن لگا ڈگے بچا جسے پڑھ لیا منگل روح آئی نا ذات اپنی سب کمالات رکھنے بزرگ اس لوہے محسوس پہ ہر علم لکھا ہے تفصیل ادو جمال اتنے بزرگ مشال کہ چین آئے نقش و نگار بنا بڑے استاد سن چیلی نقش و نگار والے بڑے مشہور سن دوسرے علاقے دے آئے مقابلہ کرنا کرنے انہوں نے اس فن ملن. نقاشی دے فن میں ہن نے دیوار دے خوب نقش جوڑیا مقابلے چون آیا जरा चीनी चाइना दीवार चमकाना शुरू करमकई जाने पर पिछो क्या हों पर पिछो क्या हों अपना परमके फनकारी अपने मखाने लाले सट भला है سارا گئے محنت بد پیدا نہ کرے چلیے حقیقت انسان توجہ چلی جانو شانا ویچ کے اپنے ہوسلی ری صرف نگر دیکھتا ہوں مطلب ہی تو ہے کبھی میں کچھ نہیں but uh you -huh. can do it. قرآن پڑھا جس وقت قرآن پڑھ دیں روح قرآن کلا میں لائن روح وہ یاد آ جا بے قرار آئے اگر لوگ فرماندار فکیر قرآن پڑھ لیا جس ہو جاتی بارواس بندہ پہ لگنا اندر خوشی ہوتی ہوں جسے اندر کٹن ہوتی ہے روح ہے یہ حقیقت انسان ہے جی کل جائے تو سمندرا تو بھی وسیع ہو فرماند برش فرش اس دل سے ایویں ای پاسے چہ رہے ہیں ایسا سبحان اللہ دل دریا ہوں جا چار نکرا بنیادی اصلی شکل نہیں اصلی شکل گرگی نے کابا کاب نا سیو اللہ تعالیٰ نے پھر دل نوے وا بڑھایا نیچے عرش وہ قدرت گھر, وہ گھر, وہ گھر, والے بڑھایا ہے آہ! چار نکرا بھی ہے پھر تین لکرا بھی ہے دل ہے کعبے <تصلح> دی پہلی شکل تل نکری ہوں چال والی تل نکرا کیوں تین خیال آنے ہیں ادھر طباف کرتے ہیں فرشتے ادھر طباف کرتے ہیں انسان دل بھی تو عرش ہے اللہ کا گھر ہے اس کا طباف کون کرتے ہیں خیال up there rubbed uh -huh. in the bone सत्य yeah. مطلب یہ نکلیا راجو راج جگبن کا نام نہیں اپنے واہ سر انسان میں انسان کا بےد ہاں انسان میرا بےد رکھتا میں انسان دا راج ہاں وہ میرا ہے کیوں اس وا نہ فرشتوں شانا نہ فرشتیہ دیکھا خلیفہ خلافت خلیفہ وہ ہوں توجہ اے خلیفہ وہ ہوں جہاں خلیفہ, خلیفہ توجہ ہے خلا لیکن یہ ہے جسم والی تسل رخ اس جسم دو جہان آہا جی آہا کیا آہا آہا। بات سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سبحان اللہ جیسے جی جی روح ہو جائے نا ایک واد سبحان اللہ نہیں رہی تھا ہاں خالی زمین تے تھوڑے تھے اُتے بھی ہو گئے ایتھے بھی سبحان اللہ ایتھے بھی سبحان اللہ ایتھے کام کرنا وہ سبحان اللہ چیڑی پاری چڑتا اگلے سالوں ہوتا کچھ نہ ہو رہا یہ لاز سی اللہ صرف جی سارے نہیں پہنچتے روح تیروں جس دن ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਪੈਲੇਗੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਫੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਾਤ ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਗੋ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੇਆ انسان اللہ تعالی ذات کہے تھے؟ انسان کی پہچان ہوئی جسم ساری کائنات سارے جہان حقیق کا مجموعہ ہو گیا روح اللہ دلال مناسبت رکھنے والی خاص عالم آلام جیل ہوگ للیاں ہوں انسان گیا بول جی چیتا کر لو تو اس جسم نو لے جائے روح کے پچھے نکو بن گیا آلہ این جسم پیچھے خواہش برباد ہو گیا آیا ادا جا سمجھ آ رہی ہے ادا علی جان کے نبی ملی جانے کرنے روسان ہاں جی اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہی کہ جب کرم ہوگئے توجہ ہو جائے تو پھر رانگ اور اس پاک نے فرمان جاگتا سان جہان آمین بے نہیں کرتی